والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاطم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق أما بعضه تعول بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يستغل الخبيث والطيب ولو أعجبك تسرت الخبيث صدق الله مولانا عزيز وصدق رسوله النبي الكريم اللمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا منو سلو وال سلام والا سل دیا رسولہ والا آلکا وا سہ سلیا ہلو بل اصلا د سلام آلیکیا یا ختم مد لین والا آلیکا و سہبی کیا نکین کلو السلام علیکم صلی اللہ علیہ شریعت مستفا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تابے داری فرما برداری اتا فرمائے ازان گرانی ہسبے واضح پچھلے جمعے پر مبارک جو وعدہ کیا جمعے اندر الیکشن نو خنجر پھیرنا ہے اور اس دی حقیقت بیان کرنی ہے اور اس دی شری حیثیت بیان کرنی ہے دینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ادنا خادم ہون دے ناتے بنتا نہ ناچیز دا فرض بندہ ہے کہ جو بھی دشمن کی سازش اور منصوبہ ہوم کم ہوے ناجائز ہوے سڈے دین اسلام جائز نہ ہو اس مبتلا ہون تو اسنو بیان کرنا بندائے. حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ سکار کملی والے علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا حرا لا تب خلم امرا ابو حرارا بادشاہ کو جایا کر ہرگز فائن گلب تالا زال کا جی جانا بھی پا گیا کسی نے کوئی کھچ کے لا گیا فلا پجاوج سنتی میری سنت تو اللہ نہ یا تخا فن نہ سو فہو تو بادشاہ کی تلوار و سو تہو بادشا تو بادشاہ کے کوڑے تو ڈری ڈر کے جناب انہ کے پتوے تو اللہ دے دین اسلام دی گل تو گل کرنے تو رک نہ جائی جو حق سچ دی گل ہے دی تلوار بھی سامنے ہوگی تو پانی بادشاہوں کر دینیا اس واسطے سڈے پاک مستفا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تو عہد لیا کہ اے آتی نے بادشاہ ہوئے دین کے خلاف چلتا ہوگ کہ تصا نے اس کے تلوار کے کوڑے تو نہیں ڈرنا اس کے ڈنڈے سوٹے تو نہیں ڈرنا تو ہاتھ دی گل کر دینی ہے پامیں جو مرضی ہو جائے ہاں جی ہزور نے فرمایا ہاتھ دی گل کر دو موت تو ہی ہے جنوب وقت پہ آنی ہے ترج کو آئیے جڑا مالک نے لکھ دیتا ہے نہ موت وقت تو پہلو آ سکتی ہے نہ رقط کا گاٹا واضح ہو سکتا اس واسطے اس میں اپنا فرض ادا کرنا کرنے اپنے مسلمان اس بہت بڑے یہودی سازش اور منصوبے کو خطرناک مہلک بماری تو خبردار کرنے واسطے اپنا فرض ادا کر رہا باقی میں دعوے کر رہا اس تقریر تو بعد جس بندے ایمان دا قطرہ ہوگے گا رسول اللہ کے قرآن اور حدیث منگ والا ہو جائے گا نا انہیں ووٹ نہیں پایا میں شرکیہ کہہ رہا تو بئیمان بندے کا میں نہیں کہہ سکتا وہ دعوے مرضی پا دیا میری گل تہنوں پتا ہمیشہ ایمانداری ہوتی ہے جہاں خدا کے خدا کے رسول کو سچا دلوں ٹو ان شاء اللہ ووٹ لینا تو دور کی گل ہے ووٹ پاؤن نہیں لگا قرآن حدیث کا برمار ہے ویکو ہر شا میرے سامنے پی ہے منکن ہوے گا تو بہمان بنے گا گل سمجھ رہا ہے میری گلی سمجھ رہا ہر شا با حوالہ پیش کرنی ہے قرآن کے حدیث انہ گلوں کوئی بندہ توڑ دے فقیر دا نک ور جائے سر لا دے دوبارے ٹنگ دتا جائے خون معاف ہوئے گا فکیر جی زندگی نہیں چلتی اس واسطے الحمدللہ للہ ہر شاہ جی باہ والا لوہے توڑ دا دا قرآن کے حدیث دے تحدیو مننا نہ مننا تیرا کام مننے گا نجات پائے گوا جانا بچ جائے گا نہیں مننے گا قسم کو کھا مینو کسی دانے تھوڑے دلے میں نہ مطلب سارے بیٹھا صرف شریف تو جنابے والا غور کرنا میں الیکشن اسلام دندر حرام ہے اے موٹی جی سن لو لڑنے والا تے ووٹ دن والے دونوں مجرم نے اور اللہ رسول کی بارگاہر با انہوں میں پنجہ جانا ہے کہ سدا کھانی ہے اسلام دندر الیکشن دی کوئی گنجائش نہیں ہے یہودی سازش اور منصوبہ ہے اور دل خصوص ہے جہاں ہر الیکشن ہو رہا ہے یہ جرمنی دے تحت ہو رہا جرمن کا خرچہ دے رہا جرمن کا خرچہ دے رہا اور یہودیاں لابیاں بھی ایک کی جماعت ہے ایم جی اوز او اے الیکشن کرا رہی ہے اور یاد رکھنا یہودی دے پیچھے چل کے یہودی کا الیکشن لگ والا یہودی بھی پہدے باری کرنے والا بعد شاہ ہوے ہو یا عوام ہوے کوئی ہو او پکا سچا جہان انہیں جہانوی ہونے کوئی شب شباہ نئی یہ پکی گل قرآن صاف لفظہ فرما دیتا میں پہلے بھی سنا رہا اور ایک آیا اور سنا دینا جڑا پہلے کدی نہیں سنائی اللہ قرآن اندر فرما رہا ہے فرمایا اللہ فرمائیں ممنا چاہ تع لاکان نہیں دیکھے جہے کلمی پڑھنے والے نے مگر دوست بنا اسم جنہوں اللہ نے غضب کیتا ہے یہودیاں اللہ غضب اتارایا ہے ہر وقت نال دوستی کروانی فرمایا سن لایا دیکھ لے لڑے نال دوستی کرونی نہ ولا ہم من ولا من حم تو نہ یہودیاں دے دون پرسوں کٹے گئے ہاں جی مثال والے حبیز نے بکری ہے منافق کی مثال اس بکری نے دن شہدت مارن کبھی نہ سرے جائے کبھی ایسے نہ رل جائے پر سہن تو اپنی خواہش مرا کبھی یہ سہن تو اپنی خواہش مروے منافق کی مثال حبیز کے اندر کمنی والے مستفا نے یہو ہی دتی ہے معلوم <سلام> ہوا منافع جہا کسی ایک فڑے دار نہیں آتا جڑا صرف کملی والے مستفا دو تڑے نہیں مارتا جا تڑے مارے گا ابا فرما یا ہلے یہ منافق قسمہ کھاندے نہیں چوٹیاں تے اگے الیکشن کی واری آ گئی کسی دن آیا مسلمان سے مسلمان یا سچے آ منافع قسم کھا کھا کے کا دیکھو اللہ فرما بچتا تو اب اور جب, جو جب, جو جب جو دے سامنے جا کافر دے سامنے جانا اسے بخری قسم کھانا اگے کسم کھا کے انہوں دا بن بے تے اگے کسم کھا کے تبدی بن ہے مگر رب فرما نہ منافع کسی پاس کا ہی نہیں ہوں بڑا گور کرنا اللہ دیا بندیاں اندرا گور کرنا ہے یہودی سازش منصوبہ جرمنی گل گلت ہوگی سر دیا گا جرمنی کا خرچہ دے رہا الیکشن کراؤ میں اور ایل جی او یہ سارا منصوبہ بنا کے پیش کیا گورنمنٹ جا پاکستان نے گورنمنٹ پاکستان گورنمنٹ نے کی آخنا چاہیے بڑا بات کے بولنا گورنمنٹ پاکستان یہودی نے منصوبہ دتا ہے گوورمنٹ اس واسطہ نہ گوبر کے گردیاں ہوتی ہیں ٹھڈیاں بڑیا بھاڑیاں ٹھڈیا ہوتی ہیں نے یہ سارے جڑے اس گوورمنٹ محکمہ پیا سارا ٹھیا ہی گے یہ گوبر دیا ٹھڈیاں نے یہودی کتی کر دے تو بڑ پے یہودی جب ہٹ رہا ہے نا تو یہ بڑھاوا مل پہ نے اس واسطے میں رکھا گوورمنٹ کی نام آرا گور فرمان لا دیا بندے آؤ آ گلا گول پھر سامنے بیان کراؤ یہودی نے الیکشن دندر کی چال دے دسالس چلی آؤ اللہ رب العالمین نے کون دندر تلکر رسول فطبل نا باہدہ باہدہ। فرمایا کرو سو لا باہ باہر فرمایا رسولوں اسان ایک دوجے دے فضیلت دیتی رسولوں دا ایک درجہ رب نے نہیں جنتان دا ایک درجہ نہیں رکھا کوئی جنت میں فردوس ہے کوئی تھلے بھی ہے کوئی درمیانی ہے کوئی آلہ ہے اللہ نے درخت ایک جیسے نہیں بنائے اللہ نے پتھر ایک جیسے نہیں بنائے ایک پتھر ایسا ہے ایک پتھر ایسا ہے جہاں لکھن روپئے کا لدلا ہیرا دجا ایسا ہے جہا پہاڑوں کے پہاڑ بڑے پاؤں پتھر بھی ایک جیسے نہیں کتے بھی ایک جیسے ایک ہوئے جڑا سڑکوں سے لگا فرد دا جن مکھن کوایا جانا ہے لکھان روپئے کا لدنا ہے معلوم کتے بھی ایک کتیا بھی رب نے برابر نہیں بنایا کوئی جہاں مالک مالک پہچانا دوجا مالک نہیں پھاڑا کتنے بھی فرق مجھان فرق ڈنگر بھی فرق اللہ نے درجہ بندی کر دیتی آؤ فروٹان بھی فرق ہر شاید دندر کر دے کہ اللہ نے فرق رکھا اے تو سمجھ لے رب سونے میں انسانوں میں بھی انسانوں دے درجے اک جیسے انسانوں کی اکل ایک جائ سی انسانوں کا علم اک جیسا انسانا شرمت جیسی کوئی کنجر ہوتے نہیں کوئی شرمیلے ہوتے نہیں کوئی جناب دیار نہیں کوئی بھین ہوں کوئی کافر نہیں کوئی مسلمان ہوتے نہیں ہاں جی کوئی پلیت نہیں کوئی پاک آئی خبیس نہیں کوئی تیے بنتے ہیں کوئی ردی کوئی جیے بنتے ہیں کوئی کوئی اڈنا بنتے ہیں کوئی کوئی نیوے آتے اللہ رب العالمی نے درجہ بندی فرمائی آ جنا قرآن کی درجہ بندی سن وقت آ جابا کا کچرا تو لو سورہ مائدہ آیت نمبر ایک سو اللہ نے قرآن دندر فرمایا فرمایا اے ایمان والے ذرا غور نالسل قل حضور فرما دے محبوبہ فرما دے لا يستبل خبیف وطیب خبیف تے پاک خبیف تے طیب پاک کو پا پلیت برابر نہیں حضی عید تحت صاحب روح المعنی تفسیر روح المعنی شریف دندر آپ اس آیت دے تحت لکھ دیں آپ فرما دیں اس آیت دے تحت فرمایا اے آیت ہر شاہد بارے پر دست دیا ہو ردی ویت مین کل شہر ہر شاہ ہر شاہ تو جیت تو ردی برابر نہیں تو کھوٹا برابر باقی ویخ لے اگریزان جو بھی شاہ بنائی آؤ ایمان دسو کپڑا ایک موبائل لکھ لو گڈیا کوئی گی کمارخانے پئی ہے کوئی لکھ دی ہے کوئی لکھ دی بھی کوئی پہ لاک بھی کوئی کروڑ کی ہائ موڑ لکھا لکھا لکھ دینے ہوں یہودی جی شہ بنا کے انگریز دتیا ہے انہوں ہر شہ پکے ہر شہر دا فرق رکھا درجہ بندی کی کوئی شہ ایک برابر رکھی نہیں ایک کیتا نہیں کیوں اس واسطے انہوں پتہ ہے جی میری ہر چیز سارا شہاں ایک مل وکریاں شروع ہو جان مثال تو جہاز وکے موٹر سائیکل نے پایا یا موٹر سائیکل وکے جہاز کے مل مارن مال دسو پڑھائی نہیں پڑ جانی فسان پڑ جانا کہ پایا ملک گجڑ جائے گا نیشت برباد ہو جائے گی اس واسطے ہے جناب کسے شاہ ملوں میں برابر نہیں کیتا ہو ہر شاہ کیمتی کا مل کیمتی رکھا زیادہ تو چوکھا رکھا سی مگر آر شاہ اپنی بار سو مگر اس ظالم نے ووٹان کے انسانہ دا کا مل ایک کر دی جناب والا فرق امتیاز سارا ختم کر دے جناب علم کے جاہل دا ووٹ ایک بنا دتا سو کنگری چھو کوٹے بھی کنگری تو شریف خاندان بھی عورت دا ووٹ ایک کر دن ان بندے جڑے کسی کبھی کسی کا حق نہیں مارتے انہوں نے اکلتا جناب مل اور جناب ایک چوٹا سالم سالم جڑائی مٹے جڑائی ان کا ملک برابر چیک کیا اس نے سارے فرق انسانوں نے مٹا دیتے ہیں حالانکہ انسان اچھا فل مخلوقات ہے انسان آلہ مخلوقات ہے ناولیا بندہ جہاں اللہ سونے نے انسانوں دیا شکلیں چیسیاں نہیں بنایا ربل سونے نے انسانوں کی اکلان نہیں اتنے سیا دسو بھائی کرنا ایک پاؤڈر ہے پاؤڈر پینے والا دی اکل تکوں برابر ہے بولے تو صحیح نہ کوٹوں کی کنجری تو تاری برابر ہے میں تھوڑی بھی آخر کرنا آپ ہی نہیں کرتا کوٹوں کی کنجری جلائم پیشہ بندے کٹ تو آئے جھوٹ بولنے والے پاؤڈر ویچن والے کاتلدانی شرابی گنڈے امارا گر لڑ لفیں گے بے حجیا بڑیاں وہ سارا کچھ رڑا کے تو مانگ دس انہ دا مل اس پاک بندو ورگا کر دیا جائے جگہ نامیاں شور بانی فسار پینے کے نہیں پڑا بھائی غور کر, اے جے مل کر دتا جائے فروٹوں دا ایک تو فروٹ جو ہے چالی روپئے سور والا وہ دو سو روپئے سور والے سوب دے برابر تو دکاندار کچھ بچنے کی بجائے فصا نہیں بچنا جو انسانوں کا مل کر دیا یورپی منڈی کے اندر انہیں فرق کیوں بچاؤ سارے اسلام نے بڑے بڑے فرق رکھے نے مگر یہودی کافر نہیں رکھتا انگریز رکھ فرق اس واسطے نہیں رکھتا اگریز سارے کافر جتر کا فرق رکھا پہ سارے ہی کافر نہیں یہ جناب فرق فرق رکھے ساری زندانی نے شرابی نے بے حیا بے غیرت نے بروے نے ظالم نے گنڈے نے کمینے نے, او جناب نے فرق کریں. مگر آم دربان جانا اسلام کے اندر جناب جنا میں مستفا نبول کی سنی مدد رکھنے والا ایمان والے کا درجہ اچائی اللہ قرآن دندر فرما لاس اصحاب اللہ فرما جنتی جہنمی برابر نہیں جنتی جہنمی برابر اور مقام تو اللہ فرما پرانے آیت ماں کا نلہ رول ملک غور کر اللہ دیا بندہ اللہ پیا فرماؤں گا اللہ پیا فرماؤں پران فرمایا اللہ سونا کدی بھی یہ نہیں کرے گا کہ پلیت پاک رلے رہن برابر ہو کے رہایا نہ پاکستان نے وکرا وکرا کر دینا ہے اگر اللہ دیا بندہ پاک پلیت برابر کس نے سلام والے برابر نہیں ہاں بدکاری والے تو بنابر ہاں بیامتداری والے تو نیک پرویزگار بندے برابر اللہ نہ اقبال رتم سب اسلام کرک پیا دستا ہے سادہ اسلام پیام یہ اللہ اقبال کی سوچری پاؤڈری اللہ میں اقبال جو سوچے گا پاؤڈری او سوچنا ہر اللہ اقبال نے پاؤڈری سوچ برابر نہیں سلامت میں شوری اسلام نے بولو تعلق اسلام نے فرق رکھے نے مگر آ یورپی منڈی دے سکول علم تو سر گئے جاؤ گے علم نور آؤ علم روشنی آؤ سپ کے فرق کا پتہ نہ لگے سمجھ لے چان چاند فرق کا پتا لگ جائے ویخ ویکدی پتہ لگ جانا ہے ڈنڈا ہے سپ ادھر پتا نہیں لگا جا برابر کی بیٹھی تے ڈنڈے سمجھ لے اے ہنیرے ہیں سکول جمہوریت دیتی ووٹ دیتے الیکشن بندیا کرتے نہیں انا گیا بندے غور فرماؤ یہاں سارے فرق مٹا دیتے معلوم ہو جائے یہ اے, اے چانن نہیں چان مستفا بھی تعلیم ہے جنہیں ابھی جہر اکبر مردا فرق دس سب kachvi man ka dhalal hi man ga kachvi man ka dhalal hi man ga ik kai rang bohan اللہ سونے نے کوئی شہ ایک برابر کیتی مگر آ سکول دی روشنی تو لانت بھی سکول دی روشنی تانت بھیجاؤ جن میں پاؤڈری تلا مائک بال دوکھ ایک جا کی لانتی طریقہ اللہ بے قران دا مخالف مخالف دے کڑاؤں کا مخالفال خبیس بلیت ردی جیت برابر نہیں کیتا تو وہ اتنے برابر کر دلوٹ نے سمجھ لا تریقہ کافرا دے فرق والا طریقہ خدا دا اقبال اقبال فرما دے نے از دل جمہوری گلا سو کیا مگدے بے سڈر فکر انسان اقبال کہ یہ جمہوریت نڈ دے مسلمانوں کیوں آپ دو سو کھوتیاں کا مگن کٹ لوگوں دو سو کوتیا کا کھوتے صحیح بولو سارے جرنل کے سر والا وڈا سر ہوں کھوتے کا ہوتا موٹا سر ہوں گا جی موٹے سر والا سورا مگن کھیا جاوے تے بندے دی ہے بندی ہے اور جو کھوتا سوچے بندہ وہی سوچتا تو پھر کوتے نے سر والے سائڈ دنیا لگے فرد جن کو اپنی دھی پہ پتا نہیں وہ کھوتا نہ تو, تو کی وجہ ہے کہ دو سو کوتے ایک پاسے ہو جان ایک بندہ ایک پاسے ہو گئے جمہری جت گا بندہ بولو تو سی نایا بندہ جنتے تیرا ملک ہی پایا انگریز نے ملک کن ایک پاؤڈری ہے برابر تری ملک کن ایک پاؤڈری آؤ پاؤڈری روڈ بند نہیں بھائی عیسائی مرزائی بلکہ تا ہوک سارے مسلمانوں نے عیسائی مسلمان عیسائی آہ. برابر مسلم ادور نے فرمایا سی کملی والے انج تو لو ادور فرما دے لو ڈے دیکھو پاسے ایمان ابو بکر رکھا گیا ہے دجے پاسے ساری خدائی کا ایمان رکھا گیا ہے کلے ابو بکر کا ایمان سارے ود گیا اگر وی کلا دیا بندے آؤ سڈے پاک نبی صحت اللہ وسلم سکار سڈے مستفا کریم سرکار نے حضور نے سانو کی دسیا ہے کہ سارا شامل نہیں کرنا سارے دی اقل برابر نہیں کرنی جب ایسا معاملہ درپیش آ جائے جا قرآن حدیث بیان تے واسطے نہیں آیا جیسے بادشاہ کا چن لو ہوں بادشاہ کہڑا چننا ہے ایک قران حدیث نے نام نہیں دساؤ حضور نے ان ساری کی رہنمائی فرمائی آ میں حدیث مولا علی دی پیش کر لگاؤ کہ علی ابن بنیادی طالب مولا علی دیا حدیثاں ہزور تو حدیثاں مولا علی نے لی حدیثاں ساریاں اس کتاب دے اندر کٹیاں جو اس کتاب والی طالب امام جلال الدین سیوتی لکھن والے نے میرا گور فرما اس کتاب دے جناب والا اس کتاب دے صفحہ نمبر چار سو اٹھائی دن نظل بنا امر لے سفیے بیا نمرن والا نہائی فما امر قال شاور فکا اول آبی والے عبیب صلی اللہ تو درپوش ہو جاوے جیسے بارے سانو قرآن, قرآن جناب کا کریے بڑا غور فرمایا حضور نے نہیں فرمایا کہ تسان جناب والا سارے کٹھا کر کے ہر عام خاص کمینے کمی نے چنگے نے ایک بعد سارے کٹھا کر کے پوچھا جی مشورہ کرا جائے نہ ہزور نے فرمایا میرے متی فکی آلم کو آداب کو عبادت گزارا تو مشورہ لیا گئے کہنا تو فکی آلم فکی دین جہاں دینے مستفا نکمل سمجھتا اور پھر اس سے خالی ہوجن والا نہیں امل ہوگی مکمل سے تو بنتا فکیر تو بن رہا ہے فکی ہزور فرمانے تشا برو فکا ولا بدی مشورہ کرا جے فکیحال آلما آلمدی ندا دے, دے عبادت والے نے انہوں مشورہ کرا جائے اتے حضور نے تخصیص کر کے دس امتیو کمینے مشورے چاہ دینا دینا بچاؤ دا بے درد ہوسے ہمدردی نہیں رکھتا دینا نہیں صرف فکی آلما دین والوں الحا اور اللہ عبادت گزار بندے آن دینا مشورہ کرے گے جو وہ مشورہ کرنا وہ اللہ دی طرف ہو جاؤ دشا فرق نے دشا ایمان بولو بھائی حضور نے چن کا دس ہے کہ خاص بندے رب دہیزگار اکٹھے ہو کے جناب بادشاہ چڑھن لٹرم پٹرم و شامل کرنا نہیں ہزور دی حدیث مالا علی راوی اور سنا ہو حضور دی حدیث فرمایا شاہ وقت امریکی ہے خواب ملا مشورہ ان کرے جہے رب تو ڈردی रब तो डरनेशुरा करो आए हूं असं अपने आप झाती मारनी है साडे रब तो डर वाले फेड़े ने कि एक पिंड महले कि बंदे रब के डर वाले निकलते हैं रब के डर वाला डाड़ी नहीं मना मुतकी बंदा डाड़ी टीवी डोडल पा سارا ووٹ بنے کلائی معلوم ہوا یوی طریقہ ہو رے مستفا کا طریقہ oh, hey. تو مسلمان کھے طریقے کے چل رہا ہے ہزور طریقے دے مومن چل کملی والے کا طریقہ ہے یا. اسے واسطے تو جب حضرت سید نہ سدھی کے اکبر چنیا گیا اسے امم آم ہی بندیا نو شامل نہیں گیا یا حضور دے مہاجر صحابہ سن یا ہزار دنسار صاحب والے پاک سن بندہ بھی سیبر ورگا چال کمی کمی کمینی ہوں آتا کتا حرام تم مردار پسند کرتا ہے کی گل ہے پسند ہوں نا طبیعت مزاج طبیعت گندی تیڑھی ہو چنگے کام پسند بجار نے میرا کرنا بجیال پسند کرے گا رحم دل بجال والن خون خوار پر جڑا ہے انہیں پسند کرنے کہ یار میں تو میرے نال دے کسی بکری نہ پھاڑیوں جڑا ہے بنیال وہی دن فطر اور خدا دیا بدیا پہلی پلیتی ایک ہی سمجھ لو کہ اس نے انسانوں جیسی عظیم مخلوق نے سیک مٹا کے کھوتے تھوڑے پلی پاک تندر کلیمے شریف دانا بے وقوف چہل پوڈری ہر قسم دے کافر مومن سارا رڑا کے ایک کا کیتا ہے اور ایسا کرنے والا یہودی پہ کافر تو ہو سکتا ہے مگر مومن میں نہیں ہو سکتا یہ پہلی پلیتی جی ووٹوں کی ایک نمبر پلیتی سارے قرآن دی مخالفت اور پلیتی سن دوسری پلیتی ووٹاں ووٹان کی کی پلیتی سرو دلیتی کہ ووٹ جندے کو لینا ایمان دسوں کی خوشامد کرنی پڑی ہے کہیں مسلم ایک بندہ چور ہے گل سمجھا جی ایک بندہ چور ہے انوٹ لینا امیدوار آ گل سن تین ووٹ دے میں ہاتھ کٹا گا تب تھی مینو ووٹ دینک کرنا ووٹ دینا ایک بندہ ٹوٹری جا وہ تیرو ووٹ باہر میزیکی کرنا میں ٹوٹر بند کر دینا ما تیرہ پاؤڈر ایمان دال گوالی دور لینا ایک بندہ کت لیا انہیں کیا ووٹ میرے نہیں ہے میں تو کی کرنا ہے میں کرنا ہے کہ تین فائلو گا انہیں ووٹ دینا ایک بندہ گھر دے اور ووٹ میرے پاس نہیں ہے کی کریں گا میں تینوں اندر گا تیلنا ووٹ دے گا بولے تو بولنا کوٹھے بھی کنجری ہے میں میرے دینے گا کی کرنا تو کہ میں کوڑے مارنا تین گیا تو یاد رکھیں گے آج نہیں کریں گے داڑی داری من دال ووٹ میرے پایا کرڑی نہ رکھی تو دا. دا. میں تینوں کوڑے مارا میں تیری گوائی نہیں قبول کرا جی میں امر میں خرطاب نہیں کیوٹ دینا معلوم ہوا ووٹر ہر بڑے بندے کی حمایت کرے گا خوشامت کرے گا تو ووٹ لے سکتا ہے <متحدث> ایماندار گواہی در برے لوگ ہر طرح کے بندے کی خوشامت اور تحفظ کرنے کا سبق اے ووٹ کر دیا ہے تو یہ ہے سلک کا قانون اندر نے جمہوریت جیڑی تمام چرم پیشہ اور تمام بدکار فسادی دہشت گرد بندیا اپنی امن دی چاگر کو پی پڑی ہے سمجھ لے کہ یہو جہ فسادی نظام انتخاب فسادی بندے تو تناؤ چڑھا سکے دہشت گرد کا سامیاں تحفظ دے سکا نہیں سکتا پھر یہاں بندیا پڑ کے کھانے کٹن کا کی مقصد ہے وہ قانون تے تا تو تاختہ دوں ایمانس پوس کٹتی ہے کہ نہیں کٹتی یہ تو کٹتی ہے یا تو جو کرنا یا ووٹ یا ووٹ ووٹ آدھے نے کٹیا جائے کیونکہ میں ووٹ لینے میں امیدوار آدھا یہ بچاؤ ہو سکتا بچاؤ امیدوار ووٹ آتے ہیں نہیں کٹنا پولیس آدھی ہے کٹنا ایمان درسوی قانون پاکستان دا وہ بھی قانون کنوں اٹھ رہی ہے ووٹ آ چور نی کچھ لو کہ میں ووٹ لے بچا لے انو نہیں بسا تو ووٹ ملتا نہیں کیونکہ پھر ہر جائے گا انہیں اس صورت سے جتنا جب سارے آمد کرے جی کاتل کا میرے سفارش بڑی اچیا نے دوجے دن چڑھا دوٹ ملنا کہ نہیں ملنا لکھ لانا تین الیکشن ووٹاں پہ مو بئی مانو یہودی نے کی چال چل لیا جرائم پیشہ لوگوں کا تحفظ کیا خود قانون بچا لیا پھر سدا کا کی ماناو. مانو منتھ سمجھ نہیں لگتی یہ کنا وراڈ ہے چکر بازی آؤ امرا دیا بندہ اے ساری لانت آؤ اسلام بندر کوئی یاد نہیں اسلام جرائم پیشہ تحفظ نہیں د اسلام ترائم پیشہ لوگوں دا خاتمہ کرے کی کر رہا فیکٹری مالک مزدوروں دا حق مارتا اور ووٹ مینو دینی ہے فیکٹری کا مالک آ تو کی کرنا آپ میں ڈنڈا تو سیٹا کر دیا تقریبا نے جا کر ووٹ دینا سود کور لا کے فیکٹری بنا بیٹھا مینو ووٹ بننی یار تھی یار میں سود بن کر دیا گاؤں آتا لے پھر ووٹ پکڑی گئی چوری چورا بھی آئی مانا جنہ مرضی لکڑو خدا دے پرویش میں جب عش کی سکھاتا ہے آداب خدا گاری جب عش کی سکھاتا ہے آداب خدا گاری کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی اللہ نے اقبال فرما دا غریب دے غریب مشکین نہیں اللہ سونا اپنی خبر بول سب اسلے بادشاہ سارے رات نہ کھل دے آزور کے گلام گل توڑ کے رکھا نہیں سمجھ لو خدا بہادلہ شریف بھی حضور ہزور ددنا غلام نہیں تو بربادی نہیں کافی یاد رکھنا چپ یاد رکھ لو کملی والوں کا ادلا گلام جنوب مستفا نے اپنے بامن رحمت لے سمجھ اندر لیا پرو جب ہاکا جائے ڈاکل دا ڈرجا نکل جاتا ہے اور لکا لو جنیا نکا چھ دو لکھ جناب اشتہار سے بازیاں کرو کہ جناب جی جمہوریت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا جمہوریت نہیں جمہوریت دے دے یونیورسٹی جنرل کہا جی وہ فکیر ایک گل کا جواب دو کہ کر دیکھو خون معاف ہوے گا گلام بڑی کرلیتی پلیتی ہے ووٹوں کی ہر فرائم پیشہ دا محافظ کر محافل کو لو ہر قتل دا محافظ کو لو ہر کا محافل کو ہر خرابی چکر باز دا محافظ کون ہے جے قانون محافظ آ فٹے لانا تانے وہ قانون انو دے دیں قانون دیا برکتاں دے نال جرم دنیا کو مک جائے وہ <سؤال> قانون oh, میرے اللہ دے قرآن دائی <سؤال> میرے مبی نسان <دی> بائی <سؤال> آگر آن تیسری خرابی سن, تیسری لعنت عانت سنس الیکشن کی <سؤال> جمہوریت رجو آم اخبارات دے تھی سنتے پردے ہو گئے اختلاف جمہوریت کی جان ہے اختلاف جمہوریت کی ہے میرا گل غور گل سننا چلے چکنی فقیر کی آم گل نہیں ہو گیا کرو جن میں تعلق دل کر گل سن جانی پھر میں آپ دسا نہیں اختلاف جمہوریت کی جان نے یہ سیاست دانا شتانہ دے بیان نے اخبارات چاہے اچھا میں سال دینا گل سمجھانا ایمان دسو جب دو امیدوار کھلوے نے رشتے سکے سچے آتا سچ اختلاف کر کے لڑ پہ نہیں بولو ایتھے ٹاؤن شپ قتل ہو گیا حالے تک الیکشن نہیں آئے پورے نہیں آئے قتل پہلے ہو گیا قتل نو کٹ رشتہ دار ٹھیک برادری میں خالد صاحب کہ مینو رشتے دار گئے, برادریاں, دی, کہا, رشتے الیکشن میں کلو میں آخیا بھائی میں کموندا اس واسطے بھی کھلوا کہ جناب چار سالانسا سنا کر کے کچھ بہن والے بہن ہوں اتوں پھر الیکشن آ جا رہا ہے ساڑی کپورٹ باڑا ایمان نار دسو یہ مذہب کا رشتہ ایک کردا ہے بولو مگر کی کرتا ہے سارے سنی برا بولے سارے سنی سنیتا ایک رشتہ داریاں برادریاں ساریا ایک الیکشن پا دینا فروٹ تین اکبر بگلا بادی کر عزیز لڑتے ہیں آپس میں یہ ستم کیا ہے عزیز لڑتے ہیں آپس میں یہ ستم کیا ہے عزیز لڑتے ہیں آپس میں یہ ستم کیا ہے خدا کی مار سے بوٹوں کی مار کم کیا ہے رب بھی ماں آوٹا نہیں ماں رب دے رب دار لڑ گا لیا بندہ میں پلیتو سنی واسطے موت آ حبیب آ گئی سی موت دن دن دن دن دن دن آ واستے مر جا زندگی تو لو بندے مرنا ہی ہے پر اس موت سڑکے دری چمنی والے راستے آ جی آ مولوی مولوی اے جناب مولوی اے لڑائی پوڈا دیتے یورپ نے اٹھائے گل کر دا اپنے دین بچاندائی اپنی واہن کو بچا جی وہ حملہ کرتے ہیں ندیاں والیاں پاکوں کے اتنے بادیا بندہ بڑا گوڑ کر تو سنی بچاؤ والا یہ کردہ فساد اور میں تینوں تیرے الیکشن کا کلجا پوٹا لکھاوا یہ برابری نا چڈ دینا ماما نو لڑا چڑتا مامے بنی لڑا چڑھتا چاچے بتیجیا لڑا چڑھتا آم دورے ملک کا مطالبہ کر کوئی الیکشن ایسا نہیں دنیا پاکستان بندر جیسے قتل نہ ہوئے ہونے <تصفح> <تصفح> والے منہ راجپوتوں ہی دسے منڈے سارے سامنے بیٹھے اسان ایک دوجے نال کھار کھانی شروع کر دی تقریر پہ ایک پاسے شوق سن دے شو سنگ رکھو سی طاقت والے انہوں نے راجپوتوں کی بڑی نٹیا اس واسطے میں اتے تکریر کی حالانکہ الیکشن کے خلاف س لیکن خدا باہر لال شریف کی قسم میں جڑے بندے جیت کے آئے سنگا وہ جیت بیٹھے سن میری تقریب میں اتنے جیسے لاگانے تقریب اتنے لے کے بیٹھے ہوں گے اتوں منع کہ یار اس مولوی نگوں تو بلانا ہے تو خرچہ اتوں دینا انہیں آخر یار وہ الیکشن کی بےستتی نے تھوڑی کی یار جو بھی آخر جو حق سونا خدا لا دس شریف کے سمے جھوٹے تو خدا دلا پہ پہن لگے جو بھی آخر خرچہ ساڈا وہاں بلاوم ہوا جیسے کچرا ایمان دے حق نہیں من جا حقاصہ نہیں منگا سمجھ لے وہ ایمانو ہوا دیا یلا گیا بندے اگر مارو جمہوریت دی وجہ بن جانا فضبے ایک پار دا بن جا فضبے اختلاف بن گئے بتلا ایک کو بن گئی جی حکومت لے لی دوجی پارٹی اور جڑے حکومت نہ مل سکی ہوں وہ نے ایک بن آپ ہی آتے بار سے جی فجب اختلاف میں واک کر دیا بنوا نہیں ہز اختلاف, اختلاف, اختلاف, اختلاف تو انہوں آدھے ہز بے اختلاف ہلب <laughs> اختلاف کا من اختلاف والی تلاف اختلاف والی کچھ منہ شرم نہیں ہوتا ہزبے اختلاف بنائی کھڑے سے آپ بنا ہی خرچ اپنے منہ آختلاف پیپر پارچی بادشاہ بن جائے تو مجرم لیگ کی ہوں ہے اختلاف مجرم لیگ جی بادشاہ بن جائے مجرم لیگ میں اس واسطے آنا کہ یہ منگائی بھی ہے مرگائی مسلم مرگائی بڑی مسلم لگے حضرت شدید اکبر کے تریے سے چلو گے کہیں لگے ہاں کہیں لگے حضرت عمر کے طریقے سے چلو گے کہیں لگے ہاں پر میں پھر تصویر مادشاہ بنو اور کندے دوجے دیا ل اسمبلی دے اندر کبھی خونے پاٹے ہوتے ہیں سورج کٹھے نہیں کرنا ہے اللہ دیا بند شرابیاں دا ٹولا جو بیٹھا ہونے چاہنا انسان پولیسوں کا ٹولا بیٹھا ہونا چاہنا سد کے حضور دو صحابہ ایک دوجے کے پچھے چلنے والے سن کی سن آ میرونا منگا سو حضور نے فرمایا ایمان منگ لیا جمع میرے صحابہ نے قرآن پیار فرما دن لیا جو میرے ہزور دن لوگ صحابہ کا امر سا واسطے دلی میرے چنجا فرما دنیا جی عمر فرمایا میرے بعد گلے دو آن گیا بچے عمر تصاوہ پیاروی کرنی ہو سا دی فساد کی جڑ کا نیا بولے لڑائیاں جڑ کاتل گار بھی جڑ کا رشتے دار ٹوٹل نہیں جاتے ٹوٹ کراؤ کی تو لڑائی فسال کرواؤن کی تو لکھے وقت کروں کی ایڈا واسا سنجر لا کے تینوں پارنا وا پیا تھی آپریشن یہاں اپریشن کی کرنا اپریشن میرے سے کرتے فسال تین پتہ لگے جناب آپریشن اگلی لالت سے خرابی اگلی میرے مستفا کی شریعت عورت اچھا! تو مشورے لان کا حکم نہیں حکم جو لا بیٹھے ہوا تو فرما برداری نہ کرے پیچھے نہ چلیا گے انہیں داٹ فرما درداری مدامت ہے شرمندگی ہے تباہی شا فرفال فون کا کتاب سامنے پیتا فراہم نسل کو سی مجھے مگر ہزور دیا بیچا ہزور دیکھا بولنا انہوں کے نال بھی تیری بیبی ہو سکتی ہے اگر شاہ رونا کھا لے بولنا امام سیوتے فرمند نے مانے جنرا دی ستا ہزیر نے فرمایا دے پیچھے چلنا شرمندگی آ شرمندگی, شرمندگی یا اگے وے جناب والا لا یفعلن کم امرن حساتا تال حضور ہزیر نے جدوں کوئی کام کرو تو مشورہ کر لو فائل جج من رو فل جسر مراتن جی کوئی نہ ملے تو مشورہ عورت کر کے مسال فل فرما دو اندھی گل نہ منیا جائے اندھی گل دے نہ تھلیا جائے مشورے آدھے پہ نہ تھلیا جے کیونکہ ناکل کسل کو میں انہوں اپنے نفع نقصان کا پتا نہیں امرا دیا ڈنڈیا اسے واسطے جناب والا ہاں جی دے صحابہ پران نے انہوں نے شامل نہیں کیتا مگر دیکھ لیا ہے دیکھ لو جناب جی ہاں جی جناب اتنے ووٹ رکھا گیا اور ووٹ مشورہ نہیں مشورے تو بھی اچا درجہ رکھتا گل سمجھیں گے کیونکہ مشورہ جب دا کسی نے تو وہ تاری تجویز رد نہیں کر سکتا کر سکتا کہ نہیں جب مشورہ دا جائے نہ ملو مرضی لیکن ووٹ جب ہو جان جا جت جانا ہے انہوں مننا پہنتا کہ نہیں معلوم ہے اے حتمی فیصلہ مشورہ نہیں حتمی فیصلہ مشورہ ووٹ فیصلہ ہے فیصلہ اے مشر شامل کرنا نہیں تو جو شامل کر دے تو الٹ کرو تو تسی فیصلے عورتوں کو کرا دے ووٹ اور اب رکھو یہودی نے فرمایا سب تو خطرناک فتنہ میری امت لی عورتوں بائے چند میں فلا یہودی نے عورتوں اگے رکھ دے اشتہار چھپے فرے میں اگے اور دو پٹا نے اتے رکھا ہے چھاپی کبھی آؤ تو بندے پیچھے نے گڈی اگواؤ تو تھلے اٹھے لکھے عورت کی شرکت کے بغیر جمہوریت ادھوری ہے جمہوریت تو ادھوری ہے میں <تصفح> آ جمہوریت عورتوں <تصفح> کی شرکت کے بغیر ادھوری ہے میں آپ گل تھی ٹھیک ہے جمہوریت واقعی ادھوری ہے آپ کہ لہت ضروری ہے تو وہ لہنت عورت بس جی کافر جلدی طریقہ تریقہ انہیں عورتوں میں شامل ہونا نہیں تاثرہ بڑی طریقہ اللہ نے کسی عورت نے نبی نہیں بنایا بڑی نبی عورت کیوں چند ہزار پیمبر سارے در سارے مرتا ہے کیوں اس واسطے ندی میں تبلیغ کرنی باہر جا با جی تو عورت باہر جا سکتی عورت نے گھر بیٹھنا کرنا چاہیے پن اللہ فرمائیں عورتیں اپنے گھر ٹکیاں رہو یہ کرسو بھائی عورت جلیکشن لڑتی ہے یہ کھن ہاتھ آتی ہے پتا جی جب عورت بنتی ہے امیدوار حضور نے فرمایا بخاری دی حدیث میں اگر تم تقریر کرنے کے سکے لوگ اتنے لکھا اشتہار لکھا سر عورت کا فوٹو بنے اتنے مقابلے لکھا فلا ہے انسانیت کے جذبے سے سرشار آئے آئے آئے. تو میری تقریر سے اسی مسئلے میں کیا میں تو مستفا کی جی حدیث بخاری اچھے پڑی ہے جب کسرا بادشاہ کی تو ہزور میں فرمایا لکومن امرو امر ہم ہزور نے فرمایا کون کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جنہیں اپنے ماملے بمالک نے بنا چبیا برباد ہو جی قوم تو یہودی دشمنی مصطفیٰ دوست تو یہودی بھائیے برباد ہوے تر جناب عورتوں سیٹا بنا کے دے دتیاں ہونا تھی اورتان کی برکت کی ہونی ہے برکت ہونی ہے کہ بندے جلاب ہو گئے پنڈ کے کٹھے ہوتے آ جی چلے چلے کتنے چلے جی آپ یار فلانے کی بڑھی نہیں بٹھی آو ان کو فیصلہ کراؤ نہ چلی گئی جب ہوں بڑھی ساڈا بیٹھی ہو چھ فٹا بندہ سڈا جلا کے اسے چونی نی لبنی چونی لگ پر نق ہو گئے تو چھوڑ نہیں لبے اس کام دا ناک کوئی نہیں خوب آپ بہلا شریف ڈبل تم پہلے مر جا فیصلہ کرو بھی جی عورتوں جت پیا تو بوستتی تج ڈگیا تو جت گیا نا تو لوگوں نا جتنا عورت جتیا تو جی ہار پیا بوڑے گی تو ڈگ گیا دوسے ناکی ودی چاہدار سکیاں پول بھائی چالی منداروں چلو منج نہیں لگتی بھائی مانو کی تاریخ گورنمنٹ ہے کیسا تا سکول ہے میں کیا میں لاہور شہر کی جتنا نہیں گزرنا اتنے تک پہنوں بچوں میں پہنا رشتہ کر لوں گی بولو لا چوک کوئی چوک نہیں جتنے پہ نہنگی ہوگی کسی جگہ سے فون جگہ دہ جناب آسینے نہ لگ جا ٹھان کر کے لکھا نہ پہن جناب سیدیاں پردا بھی رکھنا میں پھر پتروں کے تے پردے پاٹو پہنے میں رکھوں تو پردا رہتا جی تیوس میرے آ کے لڑوٹ لڑو میری میں پہلے گولی تیری کا بھی نہیں آ لڑا اٹو لے جا کے پہلے تینوں تو کر لے سا رہے الیکشن عورتوں نے اور دتا دی چنارت عورتوں دی صدارت ساری عورتوں نے جناب مترا دے شمولیت اور ہم دیکھ جرمنی والے کیتی ہے راتی میں گیا تو مجھے ایک رٹائر تھنبائر نے دس ہے کوٹ رابا کشن اس آخر جی جرمنی والے الیکشن کرا رہے ہیں اور انہیں تکریر کی دلی دیتی ہیں نے کہ عورت اگر کڑک وھ سکتی ہے تو ملیکشن کیوں لگ سکتی میٹا پتر وہ کنک بڈن ہے اپنی پہلے سمجھنا ہو جی دن تو بڑھتی ہے تو تاری سوانا پہلے نہیں لا تو پہنتا پتر وہ کنک بڈن گئی ہے اپنی گل تو اشارہ کرنے لگا کہ جب الیکشن لڑتی ہے ان کی فصل لوگ کٹ گئے جب الیکشن لڑتی ہے تو فصل کون کرنے عورت کی فصل کٹی جاتی ہے کہنا کتنے پہ آپ کسی کے حکم کنو چلا رہے الیکشن لڑکے حکم چلا دیوی بولے گا عورت حکم چلا لے مردہ دے پردیں تہ ف پھر وہ جہرے گھر والے <سؤال> نے فرمایا عورت اور اپنا گودی نے سکار کرتے باہر نگر بھی آج نگر جن میں واپس نہ لو ان گھر والے لامت پہنچی بندہ بھی لانچی برا بھی لانچی اندر ٹبر فیس قبیلہ لانچی بن جائے گا جنہیں چورو چھٹنا نہیں اور دلیل جو ہے جنگ پر لڑنے کے لیے جا سکتے جنگ پر مرہم پٹی کے لیے جا سکتی ہے تو الیکشن کیوں جم سکتی ہے گلی مار لو ہو گئی تاری گل سمجھے چپ کر جان گئے چپ کرنے لگا وکیر حق میں ڈرکن جا کر دینا پھر جانے میںسرت احمد بنبل چکیا جنگ دے لشکر پیچھے گئی مرمپ آ رہی ہیں سرکار کا چہرہ صرف ہو گیا ہے پرواہ تعینوں کار میں بیٹھنے باہر کبھی مسرت احمد بنبل کی حدیث بخاری اگر کوئی دلیل پیش کرے تو ہزار بیٹمت دکھ رہا نہیں جنگل ہو دے مہیلا مشکل کچھ سرکار دے جنا دے سلم لکھما پہ پتی رکھیے تمہیں کہہ دینا وہ پردے کے حکم اترنے سے پہلے کی گاڑی پردے کا جب حکم آ گیا من ورائے حجاب اس بعد لکھا بیک مرو سات مت بی ایسا پردا کیا بیٹھ پاٹ بھی کسے نہیں بی بیگ سرکار منہ مبارک کسے ٹکرا ہی نہیں بیس مبارک کسے رویہ ہی نہیں آپ نے کپڑے میں کسے نہیں رکھو کب دبا میرے قرآن امباد پاک قرآن بندر بیبیاں پردے کا حکم کرایا اسلام کر دوں گا اور سر آپ الیکشن جو ہے پہنجو بڑی ویڈیو اتنی یہ عوامی نمائندے نے کی نے یہ عوام نے پسند کیا ہوں یہ ساڈا ہلکا نا اتنے کا انڈیا ایک سیٹ دے اکتی بندے کھلوتے ہیں کہ غور کرنا اکتی بندے کھلوتے ہیں تو ووٹر کل پندرہ ہزار لاؤ جنوب ہزار ووٹ پینا یا دس ہزار پہ دسو اکتی بندوں سے دس ہزار ووٹ میں تقسیم کرو جنہیں جتنا آ جا کے پانچ سو ووٹوں جیتنے والا انہیں جتنا پانچ سو تو ہو سوچنا کہ جلد پیچھے تی بندے ہیں باقی سارے ووٹ انہیں والے ہونے کے نہیں تو وہ سارے اندر مخالف لے کے لا کریں تو مخالف تو مخالف بہت ہو کے نے والے آدمی لگے تو پھر کرنا کی جگہ جانے نا وہ پھر انہیں رگڑے کٹتا چون سال سالوں کے اندر لا لوگوں لطر پہ خدا کی قسم کر کے آنا چون سال پنج سالوں عرصے کے اندر مخالف پارٹی کا جتنا بندہ جو کرنا جب دوڑ ہے ہٹا کہ میں موٹی جی فال دینا جب میں میاں حکومت سی تو انہیں آٹا ونڈا پتل پارٹی والے لائن ڈانڈے سننا مرضی اس نے مجرم لگیں گے سارے بدال ہے نا بدال بدال صرف پوچھ لوک ہوگی نا ان جا پڑے گا یہی بدال نے بےمان یہ جناب نکلے تو کن کرنا ہے ملنی جیسا وہ نہیں یہ ووٹان بھی بدماشی ووٹان بھی جناب پہلے تباہی بربادی خما سکتی ووٹیں جروریت کے اندر آرام کی حکومت عوام دے اور اسلام دندر خدا بھی حکومت مخلوق بالکل ہر اسلام دندر کی حکومت کے نہیں تو چل نہیں کہتے مخلوق نے جنوبی اموت کی ہوں آرام کی حکومت آرام دس ہوں گا سنی آئی یہ امانت ہے قومی قومی امانت ہے وہ جواب سن لو قومی امانت ہے آج ووٹ کی نہیںائے اٹاس شرط لگتی ہے سمجھ کے جن میں جڑی تھی سنائیے فرما کے معاملے میں کرا تو دل ملے تو پھر کی کرنا مشورہ کرنا آلما با امل کے عبادت گزار بندے بنایا دن شامل ہے دل کو سمجھ لو امانت سر کہ وہ امانت دسو جو ہے امانت تھی یہ اللہ رسول لگے یہودی بھی جو امانت بناؤ تو اے امانت جہی ہے کہوی کی باقی آگے اللہ رسول جو یہودی بھی ہے یہودی امانت تو خود مند کر دمانت نہیں یہودی کی امانت یہ مطلب یہ لگ رہا بھی یہودی بھی امانت دی امید ہو جی امانتوں میں جہاں یہ امانتا رکھنا ہوئے وہ تو دی دے او دے اللہ رسول کا دسنا ہوتا تو جی اللہ رسول, امانتا امانتا رسول سپرد دے دے کی امانت تو امانت رب رسول تو خطر بھی کر دیا یہ واٹا خوبصورت کرنا پیا اللہ رسول, رسول کی امانت رب رسول ہی خطر کیتی جائے گی پہلی گل امانت نہیں اگر تو اعتراض کرے حضرت اس غنی رضی اللہ ہو تالا نے جب بادشاہ سنیا گیا اسے رات کو جانے بندیا تو ہی پوچھا گیا یادوں کے اندر, اندر ساری واحم آ گئی یہ کتاب پل بدایا اندر اس پورا واقعہ تفصیل لکھا حضرت عمر رضی اللہ ہو تالا نے سرکار جب آپ کا بیٹھا آپ کا میرا میرے آیا حضرت عمر نے فرمایا ان یار کٹا کیتا جائے جنہوں کے ہنر جاندے راضی گئے اے میں سنا الا ون آیا تاریخ اسلام دن استنب نے کتاب جلد نمبر پنج صفحہ نمبر دو سو پنجی حضرت تھارو کیادم نے کن کن بندے نے چنےیا چھو رکنی مجموعے شوڑا بنائی چھ بندے اس استخو کیتے تو کی حضرت عثمان ابن خان ایک حضرت ال جو دوجے حضرت نولا علی تیجے حضرت تلہف حضرت تلہف چوتھے جدار پنجو صاحب شی نے عبد الرحمان بن ہاؤف چھ بندے چنے تو فرمالا انہیں چھوٹ انہ چھ نو کٹھے پڑ گئے فرمالا کچھ لوگ کملی والے باندھا پہڈے پہ راگیو گو گائے تنا بادشاہ چننا ادور جنا تورا علی جائے مولا علی جیسا چڑھنے والا ایک مولا علی جیسا چڑھنے والا ایک مولا علی جاسا چا تو بجا چور بنوا سد ڈاپو چون والا ہر کرو اس ظالم نے کن ظلم کیا تیرے آپ کلم کر کے بیٹھا ہے شو رتنی تمہیں شو رکنی مطلب سسوا حضرت نے تو سیدنا تھرو چاہنے بنا لی انہوں نے اندر اختیار دکان بادشاہ چننا ہر چنبے لوگ کھویں ہیں چنبے کھونے حضرت درخبا نے بناؤ سر جنگ ہسپال سرکار نے فرواؤ جیبے بچوں بادشاہ نہیں بننا چاہتے ہاتھ کھڑا کر دے حمرت زبار نے آ نہیں بنتا اتر گو پاگل ہوئے فردے لاکھ روپیہ لاندے نے اے میرے کو کتاب چائے کتاب انتخاب کے کتاب چ لکھا سی جنرل کونسل کی سیٹ والے کو ایک لاکھ روپیہ خرچہ کرنے کی اجازت ہے کتنا ایمان لال بس جا لاکھ خرچہ کرے گا کن لاکھ کبے گا تار گھنٹے اٹھا کر پھینک دے پاکستان اقبال نے پیش کیا ہے تصور کیا پیش کیتا؟ تو اقبال پاکستان کا موسم یاد نہ پہلے تو صحیح نہ پھر اقبال کے خلاف ہے کیوں نہیں معلوم ہوا ہے پاکستان کے دشمن نے پاکستان کے دوستوں دے تو اس وقت اقبال کی فکر کے خلاف جی سکول اقبال کی فوٹو لگی ہوئی ہے مردوے ایک بال کی نقدیب کے انڈے ہیں گندے کی گندے آڈے الیکشن گندے انڈے نے الیکشن مندری کونسل سبارت اور اقبال دے بھی سنو اور اقبال دے بھی سنو اور ملک پاکستان نے بھی اقبال کی رہا ہے الیکشن مندری کونسل سبارت بنائے خوب آزادی نے مباد نام کہ بھیا سرمایہ دار تڑکا وڈیر جگی ظالم خون خان غریب مشکل آپ پھر آٹو ووٹ پائے میرا گل ہے یہ دسویں بکری چھٹی ہوگی بکری چھٹی ہوگا جنگل وہ آباد بولو آزاد کتنے پیچھے بجار بھی آدھے تین پتا کو نہیں بازار ہی جنگل بٹھا شہر ہی جنگل بٹھا بچی چھٹی فربی ہے پہلے تینوں لگتی ہے مگر بازار چاد آزاد مگر آباد نہیں کتنے جگیردار بیٹھا گلا ٹکن والا کہ ووٹ دے گا ٹھیک لیکن بچے تیرے نو دن یاد رکھنا تمہیں زمینیں مربع کھڑ کے پنڈے باہر ڈر نارے ووٹ پہ لال ووٹ روا دیں بدل اتنے بیٹھے نہیں ایک بار کل خوا دادی ایک بار اے نے الیکشن ممبری کونسل صدارت سارے گدھے آدھے کی نے گندے آمدے بچے لگنے گلیاں چھٹو پر برباد کرو ختم کروا گندے آڈر نے کچھ نہیں مل سکتا سوائے تھندے تباہی بربادی کے تی لو یا اکشن لے آؤ جناب سب حق پیادہ آتا ہے بھائی سان دا حق گیا ہے بالیا میاں نظر بھی چلے گا بال کھان دا رمبا چل رہا نکڑ میں یہ رمبے چل رہے ہیں ترفان چلیا جائے ادھر نورانی صاحب چلے جٹان سیٹان تو ایک بھی نہیں بچی کرا بندے ادھر جی ووٹاں پہ آ جائیے مسیح جن میں نسیحت والے پیسے ٹکٹ لیں گے مسیح نسیحت پہ جاؤں گا ٹکٹ ہے جانگا بندے پولیس مارجی بھی نہیں ایک دوستے پیسے تھان نہیں لگتی تھان پی کوئی نہیں مسیطان کھلے بسے ہو جائے شاطان کا بنے بولے تو سونا رب میں ووٹ بچوڑے گرس منگلیا جب آ جائیے میرا ہر جان جب آ جائیے مربو جال دسبائی ہر دن جنگے بدر دار پیسر سی تر سو تیرہ مسلمان سر دسلان ہے ابو جاگر کن سال ہے ہمیشہ پیسرا کی نفڑی بوتی رہی اور نو فاڈی جا رہا مالو میرا ووٹ کرنے حرام کرنے حرام جہانے کی نے الیکشن الیکشن لڑ رہے ابھی فلاں صاحب اللہ تھے پہنچ لڑائی جائے سب کے فلانا لڑ رہا ہے وہ لڑ رہا ہے لڑ رہا ہے اقبال کیا اقبال کیا لنگر تیری کے مگر بھی چل ہے تیری دشمن آ جانے والا تیر دشمن ہے ایک شان اگ بہت جمہوریت میں دو لکھ شاتان مٹی بنا دیتے <laughs> سب کے جا اقبال کے کوئی ہو نہیں سی سب تو ڈگریوں نے لبھی شاطان آئی ہے کتاب چورتوں میں پوچھا لیں کہ میں ووٹ منگنا کم آپ کو تم جا کے دیکھ سکو ووٹر بن جا یہ تنگل ہو تو مجھے آپ بھائی ایسا نال دو چار چکل ہو گئے بچہ ہونے لکھا لکھ رات باقی کوئی آسا جی فلانا پیر لڑا فلانا mãn... ملا ملوانا لڑے سمجھ لو شریت کسی پیر نہیں مرے پی دی نہیں شریعت میرے مصطفیٰ دیا کوئی ملا پیر حضور کی راستے کوئی بند نہیں سادہ راستہ بند ہے کہ اللہ ہے اللہ قرآن اور مستفا ادر ویز ہونے کا کیا سنا تھا پورا حضرت عثمان جملے جملہ ہوتا ہے تبدیل احمد صاحبہ بنا دست بردار دست بردار ہونا ہو جائے مواری آ گئی حضرت ابر تبدر امان دو بندے بچ گئے ایک حضرت عثمان دوسری حضرت علی دو بندے بچ گئے حضرت دراہ اللہ اٹالا نے سکار نے فرمایا کہ تصاوال کرو حدر چبراہن نے دنیا گیا ندی کے لوگوں پوچھ کو پوچھا پوچھتے سن پھر فرق پر گور کرنا بچوں کو پوچھتے سن تمہیں ہونا چاہیے اس پچھن جنگل حکمتیں سن دو ایک حکمت دسیا جا رہا سی بل سمجھا جی دسیا جا رہا سوام کی رائے خارسوں کی رائے ہی تابے ہو گئی دوسرا یہ دسیا گیا تاکہ اختلاف نہ رہے اختلاف نہ رہے جب سارے مدینہ کے لوگوں نے یہ فیصلہ دتا کہ بارشا سنانے غلی نہیں تو پھر ایک حضرت عبد الرحمان نے فرمایا بادشاہ میں تہنوں بنا دیتا اے یہ والا پھر بھی حضرت عمر کے چناؤ والے بندوں نے اور اختلاف ختم کیا کی گیا ہے ایک بندہ مخالف ذہن نہیں سی حضرت عثمان خلاف اس واسطے آپ نے پوچھا گیا تاکہ تا تا اختلاف ختم ہو جائے اور اتنے تو تین دس کہ بہت سے موٹر مثال سنگ اختلاف اتنے بنے بنی ہاں کیا کرنا پر سن ہوں میں سنا کہ بعد شاہ ہوا جنہیں اگ نے اسے الیکشن لڑنا چاہیے یا کرنا چاہیے دسان اسلامی کا لا ہونا ڈیسا دو چار سمو مے موجے میں صغیر طبرانی حدیث کی کتاب جد نمبر پہلی صفحہ نمبر دو سو چار حضور نے فرمایا کہ کون ایسی آخری زمانہ مرا زالا فسک نہ کلا کم خا نو بکاؤ تازہ نو امن ادرا فلا لکھن محمد ججن والا حریفن والا شرتی مجموع جاتی عتیس بندروں مرا سال دن آؤ کملی باغ نے فرمایا زمانے دے آخر بندر آفر زمانے کے اندروں مراؤ ظالم ناف سالم وہ مراؤ سفر وزیر سافت ہو گئے خدا آ جانا سالانف کاجی جج گے نفت آیا وہ تازہ جھوٹے گے نمن ادرکمن کو نہیں لا لیکن اس جاس بنا پا لے کلا یقین لہم جا دیا انہوں کے ٹیکس والے محتمہ شامل نہ ہوئے کلا یقین نے گڑکن کے دساو ٹیکس والے محتمہ میں شامل ہو فلا یقن لہم جا دیا فلا ہری نمبردار مجسٹریٹ انہوں کا نمبر جج نہ بنے پیسے کرنے والا نہ بنے ولا شرتی فوجی سفائی بنے آدمی ایسا پہ ملا سال دینا تو کمنی والے میں فرما باسر مال دن دا بر مالی نے گن گن کے دس د پہ جا کملی والے کائنات کملی والے نے دل دونوں ہر قبرہ بنے جی نہ ٹیکس جانا نہ ٹیکس کا محکمہ والا آریف نہ جناب والا مجسٹریٹ کا محکمہ ہاں جی کہ گلا شراب جناب اسمبلی دا اسمبلی دے ممبری کا کیونکہ چودھری نمبر دار آتا ہے بلا سرتی ہے پولیس تو اس واسطے جلد پیتا نہیں سفر یہ حجی فرما رہے ہیں یہ حضور فرما دیں لڑو تھی لڑ لڑکے الیکشن تو بنے مسلمان خرچ ہو جائے آخر اور تیرے ملک کے بادشاہ اے فاصل یاد نہیں ہے کافر نے کاسر تو, تو ملازم نے لے جلازمت تنخواہ خار ملازم نے انہوں نے اپنا ارادہ خیال ہی نہیں ہوں اے, اے اخبار اب بھی اج اخبار چیا مل کے دہشت گرد نے کہیں شاید دہشت گرد روزنامہ آواز لاہور آج دا جما تر مبارک آند اخلا گین گری ناجائز قبضہ کو دہشت گردی ایکٹ سے نکالنی کی سفارشات ساتھ منظور سمجھا نہیں کہ سبھی تین چکے لے جانا دہشت گردی نہیں قانون بنایا رو کسی دی تھی چکتے لے جانا کوئی دہشت گردی نہیں دی تین تھی سات سات بندے رل کے کرن زبردستی کوئی دہشت گردی نہیں نہ دہشت گردی نہیں تو دہشت گردی کی آئی جنہوں نے تقریر کر کردیا حضور دے دین کی تو گول کرتا ہے یہ آج بھی دا پڑھانے ایماندار بس سب تو ودے در در لانتی ہوں ہوں نہیں اس کو وڈے دہشت گرد اور لانتی کام دے مر گیا تو مڑ کے زمیر دیا وہاں اللہ شریف کی قسمیں در زمین اے آپ سن دیا تیری اکھان خون نہ کرتا خون جے آنکھوں نہیں نکلے خون نکلتا اپنے زمین رکھتے اپنی تھی پاند دی نہیں تیری پہن داستے جنگ کر رہا ہے اے سفارشات منظور ہو گئی ہیں جی کسی بھی بہن نسوتے لا جائے تو دہشت گردی نے مقدمہ نہیں بنایا اے امن اے یہ منظور تنظور جنوب منظور ہے ہر کسی دی تھی کے لے جانا دہشت گردی آگ نہیں مال دال بے نجائز سرجا کرنا دہشت گردی آگ نہیں گریب سات سات اٹھ اٹھ بندے کسی کی تھی پان لگ جان خبردستی خبری دریب دہشت گردی آگے نہیں گورنمنٹ آئی ہے دہشت گردی ٹریننگ آئی دہشت گرد آر سجا بند کرے پلیس سن لو اٹ لوگ खुदा से लड़ाई लेते आ जल्लाद करने वाले पतित सारे सोने मर्दू शैतान आई भिसो होता फरोश से मरोगे याद रखो रब नाल जंग महंगी पेंदी है अपने होते पतित खुदा से लड़ाई خدا سو لڑائی بتاؤ منظور بڑھاؤ تیرا نہ لڑائی سور جو تمہیں جب بھی آکھے جو آخر آخر تو مافی چین جاؤ چین جاؤ چین جاؤ پھر مو چینی کتا چینی سور ملنا نہیں ہوتے تین داؤ پڑھنے کے لیے تین دو تین کافی کر دیتے تین جاؤ حدیث مستفا میں ربڑی بیٹھا تو مستفی حدیث میں ادھر لیا مندی حاضر سے دلیہ خدا بہ بات شریف اور یاد رکھو فانوش بند کے جس کی حفاظت ہوا کرے روشم میں کیا بجے جسے روشم کے بات ہے یری دون تو نورا ہم تین نورئی منو کرے ہل مشل کو حل نہیں آیا مہانا گز کے بل صبح میرا رب کہا فرما محبوبہ پافر چاہیے تیرے اللہ دن بجا دب دین بجا دب آپ پورا کر کے ہی سبا گا پافر سڑ جانے پچھلے پھٹے چکی چنے تیرے چکی چنے سیا آدمی نے گدر دوں گا میں شہر والی تو تاوے تو راہ والی ربر خاندے ساڑھے چار چار سو سال ساڑھے چار سو سال سر پیڑ نہیں ہوئی دریا موتی آپ نے رب میری الیکشن لڑنے والے ووٹ پڑے تو سارے مب لگ دے سو رسول فکیر سنا دیتا اور کملی والے پور بھی دی سنا دینا سنا دیا بولو تو صحیح ادر ویخ میرے کملی والے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہا باطل کی مدد کرے تاکہ حق نو ختم کرے حق نو ختم کرنے واسطے جب باسل <سؤال> کی امداد کرتا جمعدار شاید بہتر بدار نہیں انہیں جگہ امداد کرو دینے آگے ساتھوں واسطے پکا دوبارہ من گی آلہ فرمہدور فرما دے الا سونا کوئی جمہداری نہیں لوگ انہیں سوچے دن جدھر مرضی جانا اللہ ہوئی پرواہ نہیں کرتا سرم سرمایا جن میں ترسو لو میں ذمہ داری نہیں لوگ اور جب ہہدور جنم دار نے سمجھ لیا دوانا نے مر گیا ہنور نے فرایا فرمایا میرا بادشاہ والے اللہ دے بادشاہ بنی نکل بھی سوچنا اللہ دے بادشاہ بھی سوچتا ہے اللہ فرما رسول اللہ فرما والے سلت رکھی قیامت بھی ہی کرے گا اللہ کا بادشاہ کون ہے اللہ کا بادشاہ حضور نے دسیا رب دا بادشاہ سے مجموعی سماج حدیث کی کتاب حضور نے دسا نبی بادشاہ نے کہ رب دا بادشاہ کون ہے رب دا بادشاہ امور نے فرمایا یہی حضور نے فرمایا دشا رب دران اور میرے مستفا کا فرمانو جا ان دلیل کرے گا رب ان دلیل کر مارے گا معلوم ہوا سا بادشاہ قرآن کو جہاں قرآن کا دشمن ہے ردور نے فرمایا کون والا کوئی من المجوس مل مجوس یہ ابھی سیدور نے فرمایا ایسے بادشاہ ہو مدوسیاں جہاں مجھوسیا تم پہارے ہو گئے مدوسیاں کافیا پوی دبار بادشاہ تارے ہو ہزور نے فرمایا درد ہزور نے حضرت پاگلاں بے وقوف دی بادشاہی سے بچا صحابی نے حضور نے فرمایا میرے صحابی اللہ تینوں پاگلاں بے وقوفا بھی بادشاہی سے بچاوی ہزور کہڑے پاگل سے کہڑے باد بے وقوف ہزور نے فرمایا امرا لکو نا بھی ایسے بادشاہ بہادی میرے طریقے پہ نہیں چمن گئے ولا یا تمونا میرے سنگت نہیں فرمایا پاگل بے وکوف دار ساؤن گے ولا سمن سبک بچے بےحم جہا دے جھوٹ کی تصدیق کرے گا آن حلا دل ملم دین داد کرو گا فرمایا لا سن منی وا لا سن مہم نہیں تو میں جنہ نہیں, <تصفح> نہیں. گے کی Oh, حضور ہزور بد بتو سنا تمہیں اس رشتے کا پتہ نہیں جب مستفا تو رشتہ کٹ جائے تو بندہ کی بن جاتا ہے تینوں رشتے مستفا کی پچھان نہیں حضور نے پتہ